خیر ایسا جام پلا انہیں کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے بھی وقت ذرا نعرہ لاؤ نا اللہ رسول توڑے درجات بلند فرماوے فرما اللہ رسول کا نام بلند فرما رہا تکبیر ماں سب اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری تو مسلمان ہو تدبیر ہے تقبیر تری میرا رسول ہو پلیز میرا جب لگاتا تھا تو خیر توڑ دیتا تھا حکم فرماتا سمندر کو رستہ چھوڑ دیتا تھا میرا جس کا ہر ہر بیان کرے تازہ ایمان اس فضل احمد پہ لاکو اسلام پاسوان اسلام استادہ حضرت اللہ مولانا مفتی فضل میں جست آباد بولے میرا حقوق امداد الحمد لله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى وسلا تو وسلام ملبادی نسف اسکن سیل امبیا اشفلا و اسفابی الوین ودہ بلخسن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربنا کو وفاق کا کل یا ہلدی نموس پلو آلو بلند سلام دو سلام آلے کیا سی آ نورل انوار والا لکھا سہابی کیا سل اصرار ausaazam darmiyan darmiyan e auliyā sun Muhammad darmiyan استانے سندر پہلا جلسہ عام جس اندر ناچیز جناب دلنار مخاطب ہو رہا کلو شا مرہون بےخاط ہی اللہ تعالی دیہ ہاں ہر چیز ہر کم دا ایک وقت مقرر ہے اس خدمت کا موقع عنایت ہوا ہے اللہ جل مجدہ دل صدقہ نبی کریم روف الر رحیم وسیلا پاک میران نبی اللہ تعالی انہو دا سب شاعری کتا غلطیاں ظلم زیادتی نو معاف فرما حق والا بناوے حق تے چلن دی توفی عطا فرماوے حق تے موت عطا فرماوے حق والے حشر فرما وے. اج دہ جلسہ عام اس دا موضوع جناب نے پڑیا ہونا غو سے اعظم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت اس سے مناسبت نار ہی ناچیز نے فارسی کا شیر پڑھے شور بند کرو بھائی شور بند کرو تی مہربانی اصل گل باقی ٹھیک ہے جگہ تنگ ہے دوست پریشان ہو رہے ہیں دوستان گرامی فارسی دا شیر جڑا ابتدان جناب نے سماعت فرمایا مطلب جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیا نبیا کوئی نہیں بلیا چین لیکن کچھ اعتراضات شبہات خدشات دور کرنا کرنے اور تمہید بنا دوسری آیات کریمہ جیڑی تلاوت کی تھی نا كل ذی علیم اس آیات مبارک دے مطابق ایک گل جناب گوش گزار کرنا حکمت کی گلے موضوع بھی سمجھ گا اور ایک نئی حکمت جناب کے کو سی آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر علم والے تو اتے علم والا ہت آ سلسلہ علم جا کے مکنا رات باری دے کیوں کہ وہ خالق ہے اور خالق ہمیشہ ہر سلسلے دی انتہا ہوں ہر سلسلہ خالق تے جا مکنا ہوں خالق تو شروع ہوتا ہے اللہ ترجع لمور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں تو اللہ تعالی دے آیت پاک دی تفسیر تفصیلات جناب نو ارض کر رہا اللہ جل شاہ دے اس حکمت بھرے نظام کائنات اور ترتیب کائنات اچھ غور فرماؤ گے نا تو پتا لگے گا کہ اللہ تعالی نے ہر قسم دی مخلوق چ دراجات رکھے نے درجے نے اور پھر درجے اس طرح دے کوئی چھوٹے تو چھوٹا درجہ ہے کوئی درمیانے نے اور کوئی آخری چھوٹے تو چھوٹا ادنا جلو آخد درمیانیا نو اواست آخ اوسط اتلے نو آلہ مخلوق اور درجہ بندی تو آنو نظر آئے گی کیوں تاکہ یہ ظاہر ہوئے کہ اس کائنات کے بناو ایک اگر یہ اپنے آپ وجوہ تو سارے ایک جیسے لہذا کسی حکیم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ جنس ایک کے لیکن اس جنس ایک دے دم درجے کئی نے نو ایک کے درجے کئی نے قسم ایک کے درجے کئی نے میں چھوٹے جہان تو شروع کر لگا توجو درا چھوٹا جہان کنو آخد پتا جی حضرت انسان ہر ایک بندہ چھوٹا جہان ہے وہ وڈا جہان ہے جہد بٹھے ادوی تفصیل ہے تیرے سڈے اجمال ہے کھارو تو بنتا کٹھا کرو بنتا ہے پنجابی لفظ ہیں تفصیل اور اجمال دے. رو تے. ارش فرش کٹھا کرو تے انسان وفی کنتو آل ام اکبرو تمجد ہے میں چھوٹا جا بزرگ فرماند تو ایک ایسی عجیب چیز ہے جیسے ہے پورا جہان سمٹ کے الگ موضوع ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا اس انسان اچر کرو ایسے اجزا اجزا تو آنو اعزا اجزا انسان دسمچ جڑا میں دعویٰ کیتا ہے درجہ بندی دا نظر آئے گا مثلا مثلاً دا درجہ ہو رہے لتاں دا درجہ ہو رہا ہاتھوں دا درجہ ہو رہے سینے دا درجہ ہو رہے سر دا درجہ ہو رہے پھر ایک ایسا حصہ پیا جڑا اس سارے بدن دا بادشاہ ہے انک دل آہا. کی آخر دے آہا. دل ورگا پھر اس جسم چ کوئی ہے سونے نبی نے فرمایا جسم انسانی دن ایک ایسا آسا دلا مغا فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا پیا اگر وہ چنگا ہو جاوے سارا جسم چنگا ہو ہے اگر وہ گندا ہو جائے سارا جسم ہو گند ٹھیک ہے دل نو کی آخر نے بادشاہ تو انسان دے وچ پتہ لگا کہ ٹھیک ہے آدھا ہیں ٹھیک ہے لیکن جو دل کا مقام میں او دا؟ شاک شاک. ہے وہ کسی کا ٹھیک ہے باہر جہان چاہ انسان تو باہر جہان چ نظر مارو آسمان تے نگاہ مارو کوا ستارے آسمان سجیا انہوں نے لیکن سب سیارا سردار سیارا سورج ایسے طرح ہن چھوٹے تو چھوٹے تارے ہیں پھر رات آئے سیارے جہاں جی کا بے لے کواک جی بے لہلی یا رات دے ستارے ان چند کوئی سورج جہاں جہان چو ہیرے ورگا کوئی نہیں فرشتیا چاہو. ملائکا چاہو. چھوٹے تو چھوٹے درجے ہیں درمیانے ہیں چار آلہ نے پھر ہونا ساریاں تو آلہ جبریل امین ہیں ہین جبریل آلہ کے نہیں اور تھوڑی وجہ داست دینا جبریل امین اس واسطے آلہ نے سارے فرشتیاں لاروں کہ اللہ تعالیٰ دے تو او دی مخلوق دے وچ. علم لریہی اللہ دی جہ دی لگتا ہے توجہ دا لگ دا کہ جبریل امین دی فضیلت ملکا وحج اور علم نا کہ او علم لے کے آدھے نے کنہ و نبیا وال جل کی وجہ افزا لے جا لا علم وجہ افزا لے جنہ کو لے کے آلم کی وجہ افزا لوگ کل ہل جستا ولوی نہ یا لم لا ول یا علم اون فرما دیجیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے علم ملا ہے بول دیا گل جبکے سواد ہو جانی پیسے واپس توجہ نہیں برمائی گل نٹو نی تماشا گیا توجہ ہے؟ آہا, آہا. تو سارے ملائک تو کون افضل ہے درجے بندی ہو گئی بولو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کون چن ہے کون ادن ہے کون درمیان ہے میں چھوٹے تو چھوٹا درجہ نہیں دس سکتا نہ مینو دسیا گیا کہ چھوٹے تو چھوٹا فرشتہ فرشتا کھڑا ہے لیکن اتنا ضرور ہے میں یقین کہ سکنا کہ وڈے تو وڈا جبریل امین ہے چھوٹے تو چھوٹا مینو معلوم درمیانے درجے بھی مین ایڈے معلوم نہیں لیکن آخری معلوم ہے وہ کون نے جبری لے ابو کتاب چار نے بولو ساری کتاب تو اچھی کتاب کہڑی کیوں اچھی ہے تو کلام خدا سارا پچھلیا بھی کلام ہو دا یہ بھی کلام ہو دا اچھی کیوں ہے کتاباں دا علم کٹا کرو قرآن چاہد ہے پھر قرآن دا اپنا علم ہے پچھلیاں پچھلیا نہیں سی ان ہن کتاباں کتاب کہڑی افضل ہو گئی پھر قرآن ایکو جہا نہیں قرآن دا ایک دل ہے اے قرآن دا دل وہ کنو آدھے نے <سلام> یا صحیح <سین> شری ہو <سلام> گئی درجہ بندی بولو آ جا انسانی طبقات انسانی طبقے بنی نو انسان, نو انسان نو انسان نو آدم بنی آدم انسان سارے لیکن نوے انسانی میں چھ اگر آنکھیں گاتے باشروں مثلوں کو لیکن جی طبقات چھانے گا طبقاتی تقسیم کریں گا تو پھر طبقیاں میں چھ گروہاں میں چھ جماعتاں میں تقسیم کریں گا تو سب تو اچھی جماعت نبیوں دی ہے میں پھر صحابہ دی ہے تبکے بن گیا جتھے آن کے گل اچھا سٹنی ادرو ادھر بلٹ کے جتھے کٹھی کر کے رکھنی کی ہویا۔ نبی ساریاں تو افضل نے انہوں نے کوئی طبقہ انسان ہوں پھر نبیاں نبیا تو چھوٹے تو چھوٹا نبی بھی درجے ہونا اگر کوئی پوچھے میں نہیں دس سکتا کیونکہ دسیا نہیں گیا درمیانے طبقے کے بھی نبی ہے لیکن اگر کوئی پوچھے بھی اللہ تو آلہ میں یقین نال آخا گا محمد رسول اللہ توجہ ہے نا بڑا علم تے گا نا بہت انشاءاللہ شاء جاؤ ہاں ہاں ہر نبیا تو آلہ نبیا سب تو آلہ کون بنے ہاں ہاں ہاں سرکارے دو آلم نبی اولمبیا سب تو آلہ بنے تبکا ہے امبیا سلسلہ ہے امبیا جی واری آ گئی نبیاں اگر کوئی پوچھے یار بھی درجے ہیں میں آکھاں گا ضرور دس چھوٹے درجے دا صاحب ہی ہے میں آکھاں گا مینو کوئی پتا نہیں وہ دس یار آلہ تو آلہ کہ میں آکھاں گا صدیق ڈی اکبر جو ہےہلے بہت کون درجے اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے دا اہل بیت ہے میں نہیں دس اگر کوئی پوچھے بڑے تو بڑے درجے دا اہل بیت چن ہے میں آخا گا مولا علی درجے بندرو اگے آؤ تابعین جان صحابہ نو تک مر رانی والے مر رام رانی والے فرمایا خوشخبری اناسے جے محمد نو تک فر ااستے جے محمد والے انہوں نے محمد تکن والے تکن والیا نکے نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے فلاں کرنے فلاں کرنے فرمایا نہ آنگ گے گل تو سڈی تھی ایک جانی وہ آ مر ہاں خوش خبریارت ان میں محمد نو تک ہے. اُن واسطے جنا محمد دے تکن والیاں نو تکیا اُنہ واسطے جنہیں محمد دے تکن والے دے تک صحابہ تابعین دجا طبقہ تابعین دا او تکن والے دید والے فرمایا او تابعین نے صحابہ ہو گیا جنہیں پاک نبی ہوئے چشتی درجے بندی کی دس تابے کون اچا تو میں چھوٹے درجے نہیں دس سکتا لیکن وڈیا میں بہ کڑی کر کے کہہ سکنا ایسے کرنی وہ یار تین پتہ لگا اچھے نے مسلم شریف بخاری شریف تو بعد جس حدیث دی کتاب دا درجہ ہے نبی نے فرمایا خیرو تابے فرمایا تابے اچا کو اٹا نچارن آ جگ وکھرا رہا تابعین جو بڑے بڑے, بڑے, بڑے, بڑے, بڑے رتبے مختلف ہیں، پر کرنی مت... کلی فضیلت دے لحاظ نال جیڑا مرتبہ حضرت ہے تابعین اسنی تاب چی کا توجہ ہے نا یہ ہو گیا تابعین اور سنو ویس قرنی پاک دا فیض سینیاں دے واسطے نال نہیں نہیں سیدا اور سلسلہ ویسی آنو ہی کہیں جڑا سیدا فیض لے لینا کیو جا کے قبر دے کسی دے بہ جاوے ہاتھ چات پینے کی لوڑ ہی نہیں وہ ایسی سلسلے والا خبر تو فیض لے میں جی با جدید سرکار تو تج لیا خواجہ ابو الحسن خرقانی نے سلسلے لنگیا باہر آبئی کون افضل ہویا ہو رہا ہے نا ایک اچھا آ رہا کہ نہیں آ رہا آ رہا ہوں آج تبا تابے جنہوں اگو تابے تکیا نبی فاگ نے انستے بھی بشارت دتی وہ چی یار داس ہے درجہ بندی ضرور چھوٹے تو چھوٹا کوئی پتہ نہیں وڈے تو وڈا توجہ ہے تبا تا سیدنا امام احمد بن ہم بلدر اللہ نکل میرے موضوع ہی گل آ گئی ہوں ہوں یہ ویکنا بہ یار ولیا بھی تے ایک طبقہ ہے نا اولی دا بھی تے ایک طبقہ سلسلہ وچ سید امبیا سلسلہ صحابہ اکبر سلسلہ اہل بہت مولا علی سلسلہ تابئی او ایسے کرنی نہیں تبا تابئی امام محمد بن حنبل سلسلہ اولیا میں روس بھاپ تیرو درجے مننے مننا اللہ الا تعالی نظام کائنات دے حکمت دے داخل ہے مننا اس ذات کی حکمت نو مننا او نہ مننا دی حکمت کا انکار بنتا ہے سمجھ نہیں آئی یہ سلسلہ ولایت کے اندر کون اچا ہوا تو شیر میں کی پڑیا سوزو کی رکھے ہوں موضوع سمجھا یہ گل ہے پل بن گئی کہ نہیں بن گئی نا پل تو درجے ہو گئے ضرور نے درجے درجے بندیاں نے حکمت الاحی بچ داخل کائنات نو ویخ کے سمجھ آ ٹھیک ہے اصا اسے ہی رہنا نبیا محمد کریم ولییا گوسے کریم بس سا موضوع ہے لونا ایسا درجہ بندی ضرور ہے اے میرے اے دن آل کئی شوبے, کئی خدشات دور ہوئے جی میں ابتدا بنی توجہ نہ کیوں کئی آخگے جی سابا بھی تو بلی ہوں اہل بہت بھی ولی ہوں تابے ولی ہوں تو یہ مطلب اچھا ہو گئے میں پہلو ہی ونڈ کر دیتی ہے چلے تبکے نے مختلف سلسلے نے نبیا نہ رلا صحاب نبیا رلا نال نبا رلا اہل صحابہ نابلہ لیا صحابہ نو اہل بہت تابعین تبا تابے تبکے نا پھر اس تو بعد سلسلے ختم ہوئے نے تے اگو اولی سلسلہ جاری اولیاء دے سلسلے چان کے پھر غوث پاک میرا نمبر ایک رکھنا پہن تو ہے <how> <problem Eli> <tell> تو ہوں بچے اثا گلا نہیں کرنی صحابہ تاب تبا تابین, یہ وہ سب ان پاس رکھ دینا اصا گل کرنی ادرو رسول اکرم دی ادرو گو سے آ گا کہ وہ شیر ت موضوع پتا لگ جاوے جڑا شیر پڑھیا جڑا آم لکھ مسجد وہ فرشرا ہو جانی مکمل جدو بوزو پورا ہونا گو سے آزم درمیا نے او لو محمد درمیان be out हम अगली गल सुनो दर्जा दर्जेबंदी तो साबित करती है अगली गलिया इं नबिया रखे जो ए रब ने रखे है, है? है। तू असा थोड़ा रखे लेकिन इन्ह भी मुनासिबत कि وہ ادھر جو بے مسال نے بے مسال نے پتا لگے نا سمجھو کہ ولات نبوت کی بھن ولا نبوترا سمجھا جی ہوں نے دو حصے ہوں مطلب اتلے دو حصے آسے آ ہر نبی ہر نبوت ولایت ضرور ہوتی ہے ہر ولا نبوت نہیں ہوں سمجھ نہیں لگی نبوت ضرور ہے مگر ولایت چ نبوت ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی پہلو ولی ہوں بعد چ نبی ہوں لیکن مرتبے تے جا کے جو نام لبنے اس نال خصوصیت پیدا ہوجیا تو فرق ہو جانا ایک بندہ ایک بندہ ترقی کردا افسر تو صدر بنتا لئے صدر ہوا ہوں سدر آخنا تھلے آڑا عوضہ نہیں دینا وہ جدو ہے سی ہے سی نبی جدو نبی وہی مرتبہ دینا تا کر کے نبیا نبکا وکھرا بنا کے رکھے اولی ہوں سم لگی جائے ہوں مناسبت تے ایک گل ادر لوا گا سید لمبیا وے ایک شان فضیلت ادر دی دی اے مناسبت رلدی ملتی رلا رلا کے پتہ لگے گا نبیاں چو چوبے مثال ملیاں میں نو گل کتاب سامنے میرے دیکھو دلالبوتری محد سبو نوائم دی محدث ابو نعیم دی دلائل النبوت شریف اس کتاب چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ لکھ دیا، شانہ لکھ شانہ لکھدہ فرماندے نے آپ دی ایک شان یہ ہے کہ پچھلیا کتاباں پچھلے نبی پچھلے امتاں نبی پاک صلی اللہ دین دے آئے نے دستے آئے نے ایک نبی آنا آخر اس زمان آپ دے فضائل تذکرے شان بیان کردے آئے دین دے لگے آئے نچھلیاں کتاباں پچھلے وچ ذکر خیر سونے نبی د اے پوری فصل بنی پئیروتوبل بصوف صالفہ المدنا المبیاب الاما مل الاما مل ماودیا اک بشارت اشیا نے ایک بشارت یہود بنی عبد نے دِی اک بشارت یہود بنی قریزا نے دیتی، ایک بشارت ابو قیس راہب نے دیتی، ایک بشارت خویاج بن اختب نے دیتی، ایک بشارت مخیریک نے دتی ایک بشارت یوشا زبیر بن باطاہ نے دتی ایک بشارت ابو عامر عبد عامر بن سیفی نے دتی ایک بشارت ابن الحبان نے دتی ایک بشارت یہود المدینہ نے دیتی۔ اے ایک بشارت موقع کس نے دیتی حضرت دانیال نے دیتی بشارت قابل لائب نے دیتی لائج نے دیتی بشارت راہب تاج قبیل راہب نے دیتی کہا جی بشارت صاحب دیر نے دیتی یہ بشارتہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پیلو دس دیر لگے آئے کیوں جو راب سونے نے خبران سونے دیاں پہلوں پھیلا دیتی سن تاکہ آدی آون تو بعد لبدیاں تکلیف نہ ہو لبد اوکھ نہ ہوے پہلو بندوبست کر دن آنے والے وقت دیا خبر یہ لوگ الگ سن انہوں نے وکری خبر دیک نبی صلی اللہ ہوں توجہ ہاں ہاں ہاں بشارتا شہرت تشہیر تبشیر نبیا بچ سد علم پیاد ہی ہوئی پلیاں گاؤں سے پاس رل کی گل ہوں سدقے جاوا جان میران دی میرا خبراں دیا بشارت میں صرف ولیاں پاکاں نام ہی گن چھڑنا آن دو پہلوں اللہ تعالی نے اولی مشہور کی قریب قریب زمانے و شورت ہو گئی بغداد دے اندر ایک سید جمع سبحان اللہ کتاب میرے کو بہ جت الخرار شریف ترتیب نال ان نا ذکر فرمائے میں ذکر کرنا وا شیخ عدی بن مسافر ایک شیخ ابو سعد قید ابھی دو سید علی بن ہیتی تن شیخ احمد رفائی توجہ نہیں فرمائی انہاویچ بعض ایسے نے جنہ غوث پاک رہو فرمان علی شان کہ میرا ایک قدم سر سب ولیاں دی گردن تے ہوئے انہاویچ کئیوں نے جنہ ایدی خبر دکتی ہے کئیوں نے آپ دے آمن دی شیخ القاسم بن عبداللہ بسری شیخ حیات بن قیس حرانی یہ اولیاء اللہ جڑے ادیب مسافر نے توجہ فرما ادیب بن مسافر ایڈا اللہ دا ولی ہے سبحان جڑا غوث پاک دے دی آمدن دیاں خبراں پے دیندا ہے بشارتاں پے دیندا اور دس دے پے او سی اللہ گا اعلان فرماوے گا میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے آدی بن مسافر محنت ریاض نبوت محنت ملتی ادیب بن مسافر نبوت لے جانی سی گوس پاک میر فرما نے اگر دے نال۔ اللہ اللہ سونے رب نو یاد کرن دے نال ریاضاں دے نال رب وحدہ اولہ شریک مولا دی خاطر جسم نو کھپان دے نال اگر نبوت مل جاندی تے فرمایا ادی بن موسی فردا دا ولی سی او نے ضرور نبوت لے جانی سی سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ اسے پاک عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار کے بارے ایک گل سنا دے ناظرہ توجہنا قربان جامعہ حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ انہو غوث پاک میرہ سرکار دا وقت شریف بھی پایا ہے مگر آپ دے جمنے تو بھی پہلاں یہ ہے نہیں عدی بن مسافرے دے محنت ریاست دی زور شان شانا اللہ دا پیارا बشارت دین, बشارت دین دا پتہ لگے نا پھر پتہ لگے منادی پیا کر دا قربان جاوا آدی بن مسافر آپ زمانہ شریف دے کلہ ابو اسرائیل یاقوب بن ابدل مخت میرا حوالے پہ بولنا کلا جواہر حوالے پہ بولنا وہ فرماندے نے میں پہاڑا چ رب رب کردہ سا کلیا ہی لگا رہنا رب دی ادھر مولا مہربان ہو جاوے راضی ہو جائے آپ فرماند نے میں پہاڑا چلہ اللہ اللہ کر ریا میرے دل کے اندر خیال آ کہ رب واہد ما نو یاد <تصفح> فقیر آوے اللہ تعالی میرے واسطے مقرر فرما آوے فرما دے رہے میں رب رب کر رہا سا ایک بھیڑیا آیا آیا ہے بگیاڑ آن کے مینو چٹن لگ پیا میرے پیار کر بڑی گل تگیاڑ پہ چومتے نے چٹتے پی نے فرما دے یا مینو خیال آئے بغیار شوخ شوق نظر میرے آل ویگ کے گزبال نال واپس آئے میرے تنشاب کر کے چلا گیا مطلب میرے چٹن پھول گیا ہے دین جا سمجھان سمجھا رب تو ولی نمجا آیا خرا بگیار دل کاڑا بگیاڑ آن کے سی پیشاب تنگ ٹر گیا میں پریشان بٹا وا ميں نہي اللہ کوئی ولی بھیج دے اچانک ويكھنا كى سامنے آدھى بل مسافر آ اجی مسافر سلام نہیں کیتا چپ کر کے آن کے خلو رہے نے مہران فکیر آیا والا آیا مگر کیسے عجیب قسم سلام ہی نہیں آپ فرما نے تے دنیا پیشاب کر جے اصا سلام کیے وہ تے دنیا خوش ہوئے دنیا ہوں دے پشاب کر کے لگی کہ یہ ایسا کیوں سلام کریے وہ فقیر فرماتا ہے میرے دل دن در جڑے جڑے خیال جڑے انہیں سالان دن در عرصے وچ گھدرے تھا سارے عدیبن مسافر فرکار نے میں ادھر سے دس کے آپ میں عرض کرنا حضور مہربانی فرماو اے میدان یہ تھے میرا جی کردہ ہے پیا اے فلانی مسجد شریف ہے مسجد شریف اے کبا جڑا کھڑائے یہ تھے میرا جی کردہ ہے میں بیٹھ کے رب رب ک ناستے مل جاوے آخر کلیا رحنا کی کراگا آپ فرما اچھا دو پتھر پائے سن اک پتھر دے پیر ماریا. چشمہ میٹھے پانی دا ابر آیا دوسرے دلتے. سرکار نے نظر مبارک فرمائی ادیبر مسافر سرکار نے او منادی کا ساگ میرا فرماند نے انار ہوگا انار بوٹا اگیا فرماند نے انار ایک دن تیرا کم اس فقیر مٹھا انار کن کٹا کھوٹا اکوئیے تیرا کم ایک دن مٹھا دینا دجا دوسرے دن کھٹا دینا آپ فرما دے چاہتے جدو میری یاد آئے صرف میرا نام پکارے گا ادیب مسافر سامنے ہوئے گا فرمایا صرف نام لینا پینے میں جتھے جی ہوگا نا ٹک ترکان واقعی نہیں ہویا میں روزانہ وہ میٹھا پانی ادھرو انار کدی مٹھا ہونا کدی کھٹا ہونا جدو یاد کرنا بس یاد دل چلنا تو سونا پھر مسافر سامنے کو یہ <الر> غوث پاک دے منادی دی گل اللہ بشارت دینا کہ کچھ اللہ والے تو کوئی ہے نہیں تن من یار شاہ من من یار دش بنا یار دل بچ خاص محلہ اللہ دل پر کی تا کیتا اے اے اے اے اللہ وہ دل بسوی سار میرا ہویا خوب تسل سن جو بولی با شیولہ اوپر درد منتا اے پشانی پشانی پشن اے اے متام پی بہوے سر کھلا فرما لا دیا بندیا میرے غول ایمیں نہیں فرمایا اگلی مناسب لگا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو امر ہویا حکم ہوا نبی کی آخو آنا سو بولتے آدم یوم قیامت والا فخرا فرماوا حکم ہوا اللہ سونے دی طرفوں کی محبوبہ اعلان کر میں ساری اولاد آدم دا سردار قیامت والے دن کیوں اس واسطے اے تھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اولاد آدم دا سردار مننا کئی نوخا ہونا اللہ تعالی نے اس دن اعلان قیامت آلے دن خاص وکھا سی وخانا سی دلیل دا دن نے مالک بدرگ فرما دیا نے دن کیا متعلق دن چ پتا لگنا ہے اولاد آدم سردار مدینے دا تاجدار سی فرمان میں میلاد آدم دردار والا فخر فخر نہیں فخر نہیں کیا مطلب امر اللہ امر آیا میں کردہ کردا کئی بزرگا ایکتے لکھے نے کہ میرا فخر نہیں میں فخر نہیں کردہ تا آکا او تسا فخر کرو محمد ورگا آکا ت جو ہے ذرا ذوق بول سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا نل سید و ولا فخرا میں فخر نہیں کردا تسی کرو دوجا معنی بزرگاں کی ہے کہ ولا فخرا میں فخر نہیں کردا سردار ہون دے مینوں فخر اللہ دی بندگی دے وے مینو یہ فخر کافی اے میں بنتا وا تخر کافی اے تیرے غلام تک جو ہے پاک نبی دعوے کیوں کردے سن نبی اللہ تعالی حکم کیوں سی سیا فضیلت شانہ بیان ہو تاکہ لوگانوں پتا لگ جائے متیاں نو پتا لگے لگ سڈا نبی ایڈی شان والا اشک کرن محبت کرن تے داری دا شوق و جنہ تابے داری کرے اُنہ فیض چوکھا ہونے حضرت علیہ السلام سلام دعوے فرمائے اہ جھولے فرمائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت بعد دعویٰ فرمایا ہے لیکن توجہ فرما پلائی فرق زمین اسمان دا زمین اسمان دا فرق دو مادا میں آئے چھو حضرت عیسیٰ رہ اللہ علیہ السلام نے اپنے نبی ہوندہ دعویٰ فرمایا پاک مصطفیٰ نے دے سردار ہوندہ دعویٰ فرمایا توجہ ہے سنا سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدائی ہی دا سردارا توجہ اے ہون اللہ پاک دے عمر نال حکم نال میرے پاک نبی دعویٰ فرمایا سی اے دردعویٰ سنے نبی دے نبیاں میں چی اے دردعویٰ میرے غوث پاک میران دے ولیاں میں آپ کے میں دعویٰ فرمان دے نے پہلو دس چکیاں ولی اللہ دے جرے چھے پہلو گن سوائے نے انہا چھے نے آنے پہلو دس سے کہ اللہ دے امر نال غوث پاک میرانے ایک گل کی تی ممبر پہ کھلو کے کی آنا آپ نے فرمایا نان پاک نے فرمایا سی آنا سیدو بول دے آدم یوم القیام میں قیامت آل دن سب نبیان سب اولاد آدم دا سرداراں اولاد آدم وچھے نبی وچھے ولی وچھے صحابہ وچھے تابین وچے تبا تابین ہاں جی آرش پر تمام اس اولاد آدم دی سرداری دا اعلان محبوب خدا نے فرمائے جدو غوث پاگ میران دیواری آئیے آپ اپنے طبقے ویچ فرمان دینے طبقے پہلوں دس چکیاں ہاں، آپ فرمان دینے راکا قادمی حاد ہی علا راکا بات پلنے ولی اللہ اولا عبد دائے پیر ہر ولی کی گردن بخش بخشی آخو جیوے کی جینا سڑکیں گوس باغ میرا سڑک توجہ ہے نا سدکے جا ادر وے کلا بندے غرور نہیں تکبر نہیں سی توجہ فرما اے اے میں نہیں فرمایا میں پڑھی غوث پاک میرا جیتو پتہ لگتا ہے میرے غوث پاک دا فائد اپنے پہلو بلیاں بھی ہے بادیا پہلے بھی محتاج نے در درد باد بھی محتاج نے مشہور گل ہے مشہور شاہ منصور انل ہاک مشہور گل ہے کہ نہیں شاہ منصور نے انل ہاک حق میں حقا غوث باغ میرا دے نے ادر اس زمانے دے اندر اس زمانے دے اندر فرمایا اگر میں ہندہ منصور منسور تسلن نہ د کسل ہے تلک گیا ہے اس زمانے کوئی ہاتھ فرا میں ہوں ضرور فل لینا سی معلوم ہویا میرے گوس کی اڈی طاقت اگلیاں نظر رکھ لیند نے بھی سونے حوالہ سنو, سنو, سنو, سنو ہمبلی <سلام> مذہب دے بہت بڑے امام امام محمد بن ہے تاطفی ہمبلی اح کتاب میرے کو کلاد الجواہر سفا نمبر ستارہ نے لکھیا ہے آ سارا حسین الحلال فلم یکن فی زامہ نہیں می آخو تو بےجاد ہی بلا کن تو فی زام نہیں بےجاد ہی و انا ل من آسر مرکبی و مرید ہی و محب بھی مطلب فرما نے جدو شاہ منصور نے ان لا کائے سن کوئی باہوں فرن آسلے نہیں سی جے میں बां फड़ लेनी तिलक नहीं देना आप फरमाने मेरे मुहिब मेरे मुरीद क्यामत तक मैं सब की बह फड़ीए कदी तिलकड़ नहीं दे پوچھیا تمجوے کرسی دے بیٹھے سن کسے پوچھا حضور اے فرماؤ اے جناب دن سبت رکھنے والے درویش نے دا مقام فرمایا سڈا جڑا آنڈا ہے نا آنڈا تمجوے سڈا فرمایا آنڈا وہ لوگ ہزار اچا ہے جا سڈا چوچا ہے مقابلہ ہی نہیں ہوں پتہ نہیں کہ آ جڑے ہیں شرک پور تاجدار ہے یہ ہوں پتہ نہیں آڈا آخیے یا چوچا آخ باغ میرا مد میرے گل پیا وہ دے آڈا بڑھ جا روس کو پتا نہیں جی فرما نے عبارت پڑھن لگا فرمایا البے تو منا بے الف ورخو لا جو کبم فرمایا ساڈا تو آنڈا ایک ہزار دک ہزار مول لیا یعنی اشارہ لایا ہزار و لا جو ساڈے چوچے دا تو مول نہیں پا سکتا کوئی دا دا دا دا دا کوئی من کے باغ میرا لکھ کے بیٹھا یا داجدار پر شریف کا لکھ کے بیٹھا ہے یادل کادر جیلانی اللہ او شیخ ابدل کادر جیلانی اللہ واسطے کچھ جی دکان دے چڑھ جائیں خیر چپا شرک پور تاجدار لے کے بیٹھا ابدل کچھ جی خیر پاو اللہ باز دے منکر آیا ہے ویگ کے سڑ گیا کی لکھ کے بیٹھا آپ جذبے تاجدار شرک پور شریف دو فرماندے ہاں میرا چیزہ یہ سبق یہ میں مننا بھی آ پڑھنا بھی آ ج نہیں من آپ نے پچھو سونے ہاتھ مارے منہ بھرنے چو اس بات ویران کے قدم میں پیار بریلی کا داجدار بولے آپ فرماند نے واہ کیا مر تب ای موش بال واہ کیا مر تب ایوش واہ کیا مرتبہ مرتبا روش ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں پہ ہے قدم آتے اچ اونچوں کروں پے ہیں کدم لے اور اگے فرمان دینے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے سار بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے تلوار فرما نے نو بچپنے بچپنے فرشتے کہ فرمایا میرے دل کے <دن> اندر نفرت رہی <دن دی> سی کھیل تو بچیا میرا دل نہیں سک غوث پاک میرا فرما نے ادھر دل چ خیال نہیں آتا کھیل دا کیونکہ نانا پاک نبی اول پی آئے روس باغ میرا فرما نے جدو مینو خیال آنا کھیڈ دا اللہ نے فرشتے ولو گئے آواز آنی وہ کل کادر تھیٹان واسطے نہیں بنیا سونے نبی کدی مکھھی نہیں بیٹھی تن مبارک بدن تو کدی مکھھی نہیں بیٹھی پوچھے آئے کیوں مکھی نہیں دی آپ فرما نے مکھی مٹھے دے بیٹھ دی اسان نہ مٹھا دنیا کا رکھا ہے نہ آخرت رکھا ہے اسان صرف رب نہ لائیے نہ ادھر کا خیال ہے نہ ادھر کا خیال ہے یہ دنیا teri aata pat pat شان شانلی قبر چولہے بارے سوال ہوئے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کی ما تقول فی حق خن تھا صرف پاک نبی دی شان خبر چنا بارے سوال ہوتا اے نانا جی اے نانا جی سوال صرف انہوں دے بارے پچھلیا امرت بعد آ سب تے سوال صرف پاک نبی دے بارے ہے تاکہ پتہ لگے اے نبیاں دا نبی اصل نبی یہ سدکے جا مناسبت اتنے تو سوال ہے کہ کینتا توجہ ہے نا بیٹھے مری اگر میرا پوچھنا ہوئے تو منکر نکیر تو قبل پوچھ لیا جے ابدل قادر کا aur se azam darmiyan کیسا مرید پیر بھی ہو جی آپ مرشد کی گل سنانا شیخ ہم دباس آپ مرشد سن دباس آخر نے شیلا ویچن والے نو شیرے نو کہتے ہیں مرشد کا شیری کیسا عجیب سی مرید کے بدن تدھی نہیں سی بیٹھی پیر تے تکھی نہیں بیٹھی پیر ہو رہا آچے نے گے پکے میں سوال آواں گا موضوع کا نا پیر مرید کام پھر انشاء اللہ کسی نے غوث پاک باغ میرا نو مرشد شریف ازمان واسطے وان پوانی تکلیفا دنیا جان کے ستاونا بول دے کہ نہیں بول دے تو نہیں دے ایک دن کدھرے جمعہ جمع پڑھنے اور باغ میرا بھی جا رہے نے مرشد باغ بھی جا رہے نے دریائے دجلہ دے پل تو گزر ہوئے مرشد باغ نے سجے ہتھ نال آسمان دھکا دیتا ہے سردی بڑی سی غوث پاک میر دریا دے جا ڈگے آ فرمان دینے جدو مین پیر نے دھکا مارے میں دل سوچا جمے دے چلو خوشلی سی جیڑا خیال آ جا تو رہ جانا سی آیا سبح فورن خیال آیا رب واہدار رولا شریق مولا پہرا دے رہا سی ابدل کادر سونے دل مبارک دے پسلن نہیں دتا بی ہو سال ہو گیا قبستان گئے جد مرشد دربار سے جا حاضر ہوئے نے ہاتھ مبارک اٹھایا دعا بڑی لمبی کر دتی نو پسینیا ہو گئے چہرے مبارک نے مرشا پریشانی ہے پچھو جماعت فکیر دی درویشانی دی کھلو پریشان کی وجہ ہے کافی دیر تو مسکرا ہاتھ مبارک دے ہاتھ مبارک چہرے دے پھیریا واپس آئے نے مریدا نے ارد کی خلیفیا نے ادور ایک ایسا ملب ویکا پہلے کدی نہیں ویکیا میں جہ مرشد نے دکا ماریا میں قبر شریف ویخیا مرشد ہوئی سبحان اللہ جنتی جوڑے سونے دے کگن ہاتھ جہ تاج یا کود کا سر دے پیروں پائی کھڑے نے مگر سجا ہاتھ کام نہیں ہے اپنی شل ہو کے جدو میں حاضر ہوا ویک پریشان ہوا یہ بنیا میرے مرشد فرماند نے ابدل کا در وہ جہاں سردی تین ماریا سی وہی وجہ ہاتھ شل ہو گیا مارگ بچ فریاد کرے گا وسیلا بنے گا, گا تو دعا کرے گا رب سونا میرے فلر کر دے گا گوس پاک فرما نے میں اتے ہاتھ اٹھائے نے. میرے نال قبرستان کے پانچ ہزار ملیا ہاتھ اٹھایا مولاپ دل کا ہاتھ خالی نے بوڑی فرما رے جدو میرے نال ہزار ملی ہاتھ اٹھایا میں ہاتھ اٹھائے اُنہیں چر میں دعا چھٹی نہیں جنا چر پیر نے اہی ہاتھ چک کے میرے نال ملایا نہیں میرے برشد نے ہاتھ چکے نا ہاتھ میرے میں خوش پاک نے دعا سو حوالہ کلاد الجاہر دغیر حوالے تو گل نہیں خدا دے بندے ایک مقام اے مقام اے محبوبی کوبراہ بولو کیا مطلب سب تو بڑا محبوب کائنات جس پاسے جاویں جا نا جتھے پاک محمد دے کلمے قلمے پڑھنے آستے نے نا تے غوث پاک میران دی غلامی دا دم بھرن آلے ضرور نے پاک محمد کریم نال محبت کرن تے دل مجبور گوس پاک میر محبت کرن تے دل آپ مخالف مشہور شما ہن لیکن مینو ہال اعتماد نہیں پیا گا محدث ابن جوزی دا بڑا نام ہے اور آپ ہم زمان سنا زمانہ شریف کوئے احمد حافظ محدث احمد بندنی جی محدس بنے دو میں گئے نے غوث پاک میرا دکھو. غوث پاک میرا اسی طرح بیٹھے خطاب شروع ہے تفسیر پیش کی تھی. محدث ابن جوزی دے ساتھی پوچھتے جان دے ہو نا کیا گوس پاک نے یارہ جی تفسیر پیش کی 11 جی تک محد سب نے جو بالکل جائیں گوس پاک نے بارہویں شروع کی چالی تک گئے چالی تک جو باغ میری ہوں معاوجے آ گئے چالی تفسیر آدمی کرنے بعد آپ فرمے نے کال حال پہ پیاؤنے پھر آیت پاک پاں سے جا گیتی ہے لا الہ الا اللہ, محمد اللہ خالی کلمہ شریف پڑے آئے تو قدرت امام اٹھ کے ہو حضرت امام ابن جہی کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو کے ڈگ نے کلمہ ساری زندگی آپ پڑھ رہی سن پر جدوں گوش پاپ نے حال لال پڑ جاہر اوس پاک نے مذہب کے بندے نے جنہوں نے میں حوالہ بھی دینا جو نہیں نا ہر بلی کے ہر ولی ٹر ٹر کے غوث پاک دا ذکر کردہ میں روپیہ نال پیار نہیں پیدا ہوتے روپیہ نوٹ لب جل نہیں لب جنا مرضی روپیہ خرچ کرو دل نہیں لو سونا کرم کردہ میں تے نہیں ساری خدائی خوس باغ می راگ رپیے ساری خدائی آپ پیار دجبور کن سکھ پیدا کی سلطان باہو نو پوچھے تو وہ بھی ید کرد سی ناد او تیر میں آپ سنا ہاں تیرے جہار میں نے ہو لکھ تیرونا کاغل اور سس سدیاں والے دارے تو تھکنا لو گناہ کر تھنا بج لے گن بج لے گناہ میرا تخشا دو ک بڑے اللہ مشہور ولی ہوئے بندے کسم خا دیے میرا تمام سب دی اور جنہوں نے نانے پاک کی گل پہلوں سنائی محدث سل چوزی کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گئے ادھر ویخ الاحال کا فرق بھی سنا صدقے جاو قال کرنیاں سنگو سنگوتا میرے ورگا واسطے سوکھی حال ورتی ہڈوری ہٹ ورتی جگ ورتی فرق بڑا میں جگورتی پہ بیان کرنا گو سبری چالیس فرمایا چالی سال آخری سال, بھی سال تک ہز آپ نے مجموعہ شریف دے اندر کوئی تہار ایسا نہیں سی ہوں جس دہار تین چار کٹو کٹ قط لاشا نہیں تھل اٹھ دیا ہی گم ہو کے مر ج <محن> سمجھو ایک دن بیٹے سن اس دراواز فرمایا فقیر کے اندر لگی ہے بیٹھیا بیٹھیا کی ہو گیا پانی دا کترا بن گیا فرمایا جی جمیا اس بن گیا آپ نے انگل شریف لال جگہ کھود کے قطرا بے پہنچ گیا رب نا یہ حال ہے اندر رنگ جو سچ دے سن ہا سبحلہ کا جزید مستامی میرا تو زمان اللہ والے اللہ پہلے خدن ایک شخص قسم خاطی ہے اس باق ابدل کادر جیلانی شانچ با جد مستانی اچے نے جے اچے نہ ہو میری رنگ تلاک بجیا بغداد دے علماء کو ہن کون دسے کون اچے پے رب کو جدو غول باغ میران دے کول آئے ارد کردہ سونے ساخا بیٹھا دس کی حل آؤ فرما نے جا کوئی طلاق نہیں پی بھی مسال ہلور کیوں फरमाया बाजलीदी उचा बड़ा छजलीद भी बन गया है नारो नारो दर्जे उचे किड़े दिते ने मुफ्ती नहीं सन फतवा नहीं सन देंदे तेनू मुफ्ती भी बड़ा छे او دی بیوی سی، تیری بیوی بحال رکھائی ای, ای, ای, ای, ای, ای. او دی بچے نہیں سن تینو رب کو بچے بھی لا دیتے <سلام> <سلام> تس کے ہر ہے سہیش تیرا توس کے ہر ہے سہیش شا میرا تے ہر سہے پیاسا آلہ جا درد سونے ہر گاؤں ترے درد شہدائی ہے اور تارش ہے ہر بارش تیری پیاسی ہے صلی اللہ علیہ داس خاص تجلہ خاص شان اس <تصفح> پوتر چار آخر دیکھو تو صحیح نا تو سمجھے میں دعوے نے وہ تحبہ تحبا د جس وقت آپ نے فرمایا ہے کہ میرا قدم سب ولیاں دی کی کردن جی دعوی ہوں نا ای بندیاں ولیاں نو کی سی سب بلی سر جکا گئے ایک اجم دا کوئی ولی سی اسلے انہی سر جکایا اس پاک نے دا مقام سلب کر لیا سر نے جھکایا سب ولیاں دا سر جھکانا ادھر امر سی تا کر کے بہادر الاسرار وغیرہ کتاب نے گردن نہیں جھکائی اللہ دمر وجہ گئے نے بےخر سر حکم ادھر جی نہ جھکایا تو گئے اچھا آہا, توجہ ہے آخری گل کر کے چھوڑ دینا موجود بڑیا شاخا بڑے شوبے آل ہے جن مرضی بھٹے پاؤ گے ساری رات گزار چڈو توجہ ہے آخری گل محمد مرد دندہ کرنے ابدل عبدالقادر بلکہ تجربہ روس بات میزا ستے سن ہے بولو بولو آپ آرام دver... فرما رہے علی بن ہیتی باپ یعنی طبقے بہت بڑے ولی نے انہیں بشارت بھی دتیاں قدم مبارک فرمانا ستے نے, اے آئے نے. فرمان دے نے یار حضرت عیسا لے سلام دواری کوئی عبد ال کادر شاندار نہیں آپ اٹھے نے آپ فرماندے فرق کیوں نہ ہوسا آلے اص محمد دسیا نہیں انہ دل چ گل کی آپ آرام فرما رہے انہوں نے آخیا عیسا اسلام ہوں اندل قادر آپ اٹھے نے فرما نے وہ حضرت عیسا والے آسا محمد والے آیا ابدل کادر آڈا قرآن کہندے سادہ نبی دندہ کردہ سی محمد پاک کی کرانج نہیں آیا آ فرما نے محمد باغ کی گل کرنا ابدل کادر نال لال گل کر لے جل قبرستان لے گیا کرو فرما دس حضرت عیسا علیہ السلام کی فرمان دے سنڈے آپ فرما لے پھر تحمد کی گل کرنا محمد مردے نو فرما نے حکم لان مردہ اٹھ خلوتا مردہ اٹھلوتا اور سد کے جاو اتو نہ سمجھی کہ انہوں دی شان نبی نالوں دیا دے حضرت عیسہ نالوں نہ وجہ اصل جلال ہے انہیں آخیا حضرت عیسا کا قرآن چیا محمد دا نہیں آیا جدو محمد دے حضرت دے تقابل تقابول آیا روس بھی تاری جاگی ہے کیا آئے اور آپ نے فرمایا میرے حکم نہ بولنے والا اوہی رب سی بالکل بولے نے جی اللہ چاہیے میں جناب دی اک چمکنے پہلو لیا گا ہاں ہاں ہاں ہاں ادھر آدی بین مسافر پاک کی گل سنائی فکر جنوبان باہر محیط کو فلاں جگہ ایک بندہ بٹا آخر پیچھے نہیں چلی دا اے آخیا ہزور تو اتنے جائے کون کدھر کون جائے سمندر کتنے ایپڑ ماریا تو اتوتا پیغام دتا انہیں آخا یار بہت شکریہ مہربانی سلام مہربانی آخر یار فوت میرے دل چل آیا تھانے میں ہوا ہوں جگہ دو تے کتب می بنابن مسافر اتنا بیٹھا میرا خیال پورا نہیں ہوا انہ اُنہیں تیو اتنے سنال میری ربری کر دی خبردار ارادی پیچھے نہیں چلی دا رب چلی تھا ہزور ہوں میں واپس کت ماریا میں اصل گل یہ کمالات نے مادھی ایک نے روحانی آج مادی عروج سے اسلے روحانی عروج کل دنیا ٹپی فرد اسلے بلی یار پاس لگتے اپنے شانے تھان تھان گل نہیں سمجھ لگ ہے اللہ بندہ مومن کا کہ ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے موبل کہ put it God نا تو سر کل انشاء اللہ جی شادی نماز تو بعد پرانی بہنی شرد پورش نہیں آئی ہو سکتا ہے پیر کامل یا کرانگا یا ایک نو تازہ بالکل نو نکور جا موضوع بنایا نا ہے جنتیوں کی حیات یہ بھی بڑا عجیب جہ موضوع میں پہلے کبھی نہیں بنانا اللہ جان سان گلا سنی حال آلیاں کا خادم بنایا مصطفی لنگر بھی تیار ہے روٹی کھایا مصطفی مصطفیٰ جانحم تھیلا